بے شک وہ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی ذلیل کیے گئے جی سی ان سے اگلوں کو ذلت دی گئی اور بے شک ہم نے روشن آیتیں اتاری اور کافروں کے لیے خواری کا عذاب ہے